ہر چیز جو بھی خواب میں دیکھ لیا بس پریشان ہو گئے اگر کوئی بری چیز دیکھ لی فوراً پریشان ہو گئے اور یا کوئی اچھی چیز دیکھ لی تو بس خوابوں ہی کی دنیا میں رہتے ہیں سارا ٹائم خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں حقیقت کی طرف نہیں آتے خوابوں ہی کے متعلق ان کا جب بھی وہ پوچھیں گے تو وہ کوئی دین کی بات نہیں پوچھیں گے وہ خوابوں کی تعبیر ہی پوچھتے رہتے ہیں سارا ٹائم کہ میں نے یہ خواب دیکھا میں نے پھر دوسرا خواب دیکھا تیسرا خواب دیکھا تو آپ سمجھ یہ yes, سن لیجیے گا کہ خواب بعض دفعہ بعض خواب ہوتے ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں بعض خواب ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بعض خواب ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے صرف اور صرف خیالات ہوتے ہیں جو انسان کے خیالات ہوتے ہیں خیالات کی وجہ سے جن لوگوں کو میدے کی میدے کی بیماری ہوتی ہے اسٹمک پرابلمس وغیرہ ان کو بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کو بھی خواب پریشان کون خیالات آتے رہتے ہیں خواب آتے رہتے ہیں یا رات کو اگر آپ نے کھانا زیادہ کھا لیا پیٹ بھر کے کھا لیا لیٹ کھایا اس کے بعد آپ سو گئے تو آپ نوٹ کیجئے گا آپ کو خواب کچھ پریشان کن قسم کے خیالات آتے ہیں خواب آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ خواب کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، وہ مش کہلاتے ہیں ٹھیک ہے جو اللہ اللہ کی طرف سے آئیں گے بعض ہیں جو شیاتی کی طرف سے آتے ہیں اور بعض ہیں کہ جو انسان کے اپنے ہی خیالات ہوا کرتے ہیں جو انسان پورا دن کام کرتا ہے تو اس لیے خوابوں کا درجہ ایک تو یہ لوگوں کے جو ہر وقت خوابوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو بالکل خوابوں کا انکار کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں خواب کوئی چیز ہی نہیں ہے خواب کوئی چیز ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ کیا افراط اور تفریح ہے افراط اور تفریح ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتا دیا نا بعض خواب ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں تو ایسا بھی نہیں کہ خواب خوابوں کی رہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ انکار کر دیا جائے خواب ان کا ایک درجہ ہوتا ہے یہ معبر جو تعبیر دینے والا ہے وہی بتا بہت زیادہ خوابوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے بہت زیادہ نہیں پڑنا چاہیے کہ جی فلاں خواب دیکھ لیا کوئی ایسا وہ کر لیا اگر کوئی برا خواب دیکھ لیا تو حدیث میں جس طرح آتا ہے کہ بندہ فور جی پڑھ کے تین دفعہ پھتکار دے بائیں طرف اور کروٹ بدل دے کروٹ بدل دے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور اگر کوئی اچھا خواب دیکھ لی ہے تو بس ٹھیک ہے کوئی جو سمجھدار آدمی ہو اس سے بیان کرتے کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے وہ جو تعبیر بتا دے بس اس کے اوپر اصل حقیقت ہی ہے اصل تو حقیقت ہی ہے حقیقت کی زندگی کو مضبوط بنائیے اصل تو یہی ہے کہ حقیقت کی زندگی کو مضبوط بنائیے لیکن اگر خواب کوئی ایسا آ جاتا تو جو مشرات کے اندر سے ہیں. ایسے ہی بعض لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں کہ بھئی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوتی زیارت نہیں ہوتی خواب کے اندر میں نے پہلے بھی بھی کو واقعہ سنایا حضرت شیخ عبدالحق محدث دلوی رحم اللہ کا وہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا نا کہ حضرت عبدالحق محدث دیلوی رحم اللہ وہ جو تھے وہ صاحب حضوری بزرگ تھے جن کو صاحب حضوری وہ بزرگ ہوا کرتے ہیں جن کو اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے تو خوا... اصل تو یہ کہ ان کی رضا مقصود ہے اللہ تعالی راضی ہو جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہم سے راضی ہوں اصل تو یہ ہے خواب میں اگر زیارت نہ بھی ہوئی لیکن وہ اگر راضی ہیں تو یہ بہت اونچا درجہ ہے بنسبت اس کے کہ آدمی خواب میں تو دیکھتا رہے بڑے اچھے اچھے خواب دیکھتا رہے اور زندگی کے اندر انسان جو توڑا بھی دوں یہ وہی یہ اس ورغلانے کے معنی فتحت فتن فتن کہتے ہیں نوجوان کو فتن فتن جو ہے نوجوان کو کہا جاتا ہے تو یہ جو ہے نا شغف حبن قد شغف, حبن شغف ہم کہتے ہیں شغف یعنی گھیر لینا فریفتہ ہونا شغف کا مطلب ہوتا ہے فریفتہ ہو جانا ٹھیک ہے ہوبن محبت سے مراد یہ ہے کہ محبت فریفتہ اسی ہو جائے گا آپ ترجمہ دیکھ لیجئے وہ عزیز،, عزیز کی بیوی، اپنے نوجوان غلام کو ورغلا رہی ہے. ترابد ورغلا رہی ہے فتح ہی، یعنی اپنے نوجوان غلام کو اپنے نوجوان غلام کو ورغلا رہی ہے قد اس نوجوان کی محبت نے اسے فریفتہ کر لیا ہے قد کہ اس کو فریفتہ کر لیا ہے حبن اس نوجوان کی محبت نے اِنَّا بے شک کہ ہم, فی غلال مبین ہم ہمارے خیال میں تو وہ یقینی طور پر کھلی گمراہی میں مبتلا ہے انا بے شک کے ہم لناہ دیکھ رہے ہیں اسے کھلی گمراہی کے اندر عورتیں کہتی ہیں کہ ہم کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا کہ اپنا غلام اس کو غلام کی محبت نے اس کو اپنے محبت کے اندر جو ہے وہ مشغول ہو گئی اس کی محبت کے اندر تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے غلام کی محبت کے اندر اب جب فلم فلمکرنا چنانچہ جب عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کی مکر کی یہ بات سنی فلم مسا میت جب انہوں نے اس عزیز کی بیگم نے سنی بیمک ان کی مکر کی بات ارسلت ارسل ارسلط علیہ تو اس نے ان کی طرف پیغام بھیج کر انہیں اپنے گھر بلوا لیا یعنی کا مطلب ہے نا پیغام بھیجنا کہ پیغام بھیجا کیا پیغام بھیجا کہ میرے گھر جاؤ تو پیغام بھیج کر انہیں بلوا لیا وہ آبت لہن و اور ان کے لیے پیار کی وہ تیار کی, کی لہن ان کے لیے کیا چیز تیار کی ان مت ایک تکیے نش... تیار کی ٹھیک ہے نا مت انکی والی نشست ان منہ سکیناً،, من سکینا اور ان کے لیے اور ان میں سے ہر ایک کے لیے وہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دینا ٹھیک ہے نا وہ اللہ منہ ان میں سے ہر ایک عورت کو دے دیا ایک چاقو تھا لیکن آگے کے لیے پھر اس نے سلیحا نے کہا خروج علیہ نکلو ان کے اوپر یعنی تم ذرا ان کے سامنے آ جاؤ فلم پھر آیا اب اب منی فلم کون ہو سا ہوگا جمع نہ سیکھا اکبر نہ ہو, ہو, ہو تو جب انہوں نے اس نوجوان کو دیکھا یعنی فلما رائنا جب یوسف کو دیکھا اکبر ہو تو انہیں حیرت انگیز یعنی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو اکبر نہو نہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت حیرت انگیز پایا انہوں نے یعنی بہت خوبصورت تھے نا تو انہوں نے حیرت انگیز پایا وکتہ نہ ائی اور یہ جو ہن کا لفظ استعمال ہوا ہے نا یہ اس طرح مطلب کہ بہت شدت کے ساتھ کیا کر گئیں اپنی کاٹ گئیں وکتا نہ ائی اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اسی اس کے اندر وکلنا ان عورتوں نے اور وہ بول ہاشا لا ہاجا بشر ہاشا لا ہاجا بشر یہ شخص کوئی انسان نہیں ہے ہم کہتے نا ہیں ناممکن نا نا کہ انسان ہو ہی نہیں سکتا یعنی اتنا خوبصورت اتنا خوبصورت یہ انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا تو کہیں ہاشا للہ یعنی ان کی وہ حیرت بتائی جا رہی ہے ما بشر. یہ کوئی انسان نہیں ہے ان ہاذا اللہ ملک کریم انحاظہ بھئی یہ تو کوئی یہ تو ایک کوئی ملکن کریم یہ قابل تکریم کوئی فرشتہ ہے انحاظہ اللہ ملک کریم یہ ہو ہی نہیں سکتا سوائے کسی قابل تکریم فرشتے کے یہ تو ایک بہت معزز فرشتہ ہے کوئی اتنا خوبصورت انسان نہیں ہو سکتا جب زلیخا نے یہ بات سن لی ان سے کالت تو اب زلیخا نے کہا فضا لکھنزی لمتن ہے کُن لذیذی ہے تم مجھے تانے دیتی تھی لمتنفی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی نا یہی وہ شخص ہے لمتن لمتن یہ سیگا جو ہے پوچھا بھی جاتا ہے لمتن یہ کون سا ہے لمتن آپ لوگوں نے جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے ان سے جو ہے وہ ہے لمتن جنہوں نے سب پڑھی ہوئی ہے لمتن کون سا سیکھا ہے ٹھیک ہے یہ کیا تھا اور یہ ساری کی ساری یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے مجھے جنہوں نے سب پہلے پڑھی ہوئی ہے لمتن یہ تو مشہور سیکھا ہے پوچھا جاتا ہے بار بار پوچھا جاتا ہے لمتن فضال اکنال فضال یہی ہے وہ شخص المتنی فی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیے تھے ولاقدو انفسی أَن فستا سما اور یہ بات واقعی سچ ہےڑی ولاقت راوت ولاکت راوت تو ہو انفسی أَن فستا سما یہ بات واقعی سچ ہے کہ میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس پر ڈورے ڈالے تھے یعنی راوت تو ان نفسی میں نے اس کے اوپر ڈورے ڈالے تھے فستا لیکن یہ بچ نکلا یہ بچ نکلا ولاقت کر تحقیق کے ساتھ اس نے کی ہے یہاں پہ کہہ گی کہ ہاں جی میں نے کیا تھا ایسے کام لیکن فستا سمع یہ گیا. اور اگر یہ میرے کہنے پر عمل نہیں کرے گا ولا علم یا فل اور اگر یہ نہیں کرے گا ما آم روح جو میں نے اس کو کہا ہے میرے کہنے کے اوپر اگر یہ عمل نہیں کرے گا تو پھر کیا کیا جائے گا لنس چنگا تاکہ آ گیا نا یہی والا سرف والے ساتھی جو ہے لن من منساغرین اور یہ ذلیل ہو کر رہے گا یعنی اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو ایسا اس کے ساتھ ہوگا ایسا اس کے ساتھ ہوگا تو اب یہ ساری کی ساری وہ چل رہی تھیں پورا ٹھیک ہے اب حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے جی بڑی کوشش کی ان عورتوں نے بھی اب پسانے کی کوششیں شروع کر دی ساتھ ساتھ بعض میں آتا ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ بھائی زلیحا جو کہتی ہے نا وہ عورتیں ان کو ان کو تنہائی کے اندر کہنے لگی کہ جی زلیخا کہہ رہی ہے اس کی بات مان لو اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ عورتیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوششیں کرنے لگی اب حضرت یوسف علیہ السلام ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے پیغمبر تھے انہوں نے کہا کالا تو یوسف علیہ السلام نے یہاں پہ ہم کہیں Kala. حضرت یوسف علیہ السلام دعا کی دعا کیا کی اور ربی اصل میں تھا یا ربی اے میرے رب یا ربی ٹھیک ہے نا یا بھی ہے یہ انشاءاللہ جب اجارہ کی کلاس کے اندر انشاءاللہ جب وہ ہوگی کہ ربی اصل میں کیا تھا کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا؟ اس کی وجوہات کے, اندر. کافیہ کے اندر بتایا جاتا ہے کہ جی کافیا ہے نا تیسرے سال میں پڑھائی جاتی ہے ناف کے اندر تو اس میں بھی وہ آتی ہے وجہ ربی رب ربی اے میرے ربحیہ توجنیا کہ یار جس یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے احب و علیہ مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے مم ما اصل میں کیا تھا من ماں تھا من ماں وہ بن گیا مما جس مما ید جس چیز کی یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں اس سے ہی زیادہ پسند ہے تو بن گیا اللہ پریشان نہ ہوجیے گا یہ آپ کہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا کیا وہ کر رہے ہیں کہ یہ کیسے وہ ہو رہا ہے یہ تھا تو یہ مما مما نہیں ہونا. आएस्ता आएस्ता لوگوں کو بھی یہ چیزیں, جب بھیج ترجمہ بھی ویسے ہی آتا ہے ساتھ ساتھ ہی ٹھیک ہے تو گرامر پڑھنا ضروری ہے ترجمہ کرنے کے لیے گرامر پڑھنا ضروری ہوتی ہے گرامر پڑھنا بہت ضروری ہے ترجمہ قرآن پاک کو صحیح طور پہ سمجھنے کے لیے ویسے تو ٹھیک ہے قرآن پاک نصیحت کے لیے نصیحت تو حاصل کی جا سکتی ہے سن کے بھی وہ کر لیا لیکن جب آج کو گہرائی میں سمجھنا ہی چاہتے ہیں پھر اس کے لیے گرامر پڑھنی پڑتی ہے گرامر ہے بلاغت ہے, ہے جی تو تصریف انی کئی دہنا اور اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا وَا اِن لَّا تصرف انی کئی دا ہن تھا نا اس لیے ان اگر ان لا ان اگر کے لیے تصرف اور اگر آپ نے یعنی نہ پھیرا اندہ ان کی چالوں کو ان کی چالوں کو مجھ سے نہ پھیرا اصب اشبو تو میں, میں ش... ہو جا... پھر جاؤں گا اشبو علیہ تو میں میں بھی اشبو علیہ وقمین اور میں م... م... ہو جاؤں گا ان لوگوں میں سے جو جہالت کا کام کرتے ہیں ترجمہ اس طرح نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا تو میرا دل بھی ان کی طرف کھینچنے لگے گا یعنی اسبو علیہ میرا دل بھی کھینچنے لگے گا وہ اکماہلین اور جو لوگ جہالت کے کام کرتے ہیں ان میں میں بھی شامل ہو جاؤں گا یعنی مکر کا بتا رہے ہیں کہ ان کا مکر واقعی بڑا خطرناک ہے تو اللہ سے دعا کی کیا اللہ مجھے ان کے مکر سے بچا لیجیے اگر آپ نے نہ بچایا دیکھیں پیغمبر پیغمبر کیسے ان کا وہ ہے کہ بچنے کے باوجود سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف نسبت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے جب نیک کام کی توفیق ہو جائے تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہو گیا اللہ کی توفیق سے ہو گیا اور اگر گناہ ہو جائے تو بندہ یہ کہے کہ یا اللہ میرے اپنے شامت اعمال سے یہ کام ہو گیا مجھے آپ معاف کر دیجئے اپنے شامت اعمال سے ایسا ہو گیا تو آپ مجھے معاف کر دیجئے اگر گناہ ہو جائے تو یہ نسبت کیوں کرے اور اگر نکی کی توفیق ہو جائے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرے کہے کہ یا اللہ آپ کی توفیق سے بچا میرا کمال نہیں تھا تو انہوں نے بھی یہاں پر کس طریقے سے وہ کر دیا تجا بہو رب لہو رب تو اللہ تعالی چنا یوسف کے رب نے ان کی دعا قبول کی قبول کر لی لہو رب ان کے رب نےا فن ہوں اور ان عورتوں کی چالوں سے انہیں محفوظ رکھا ان نہ بے شک وہی ہے جو ہر بات سننے والا ہر چیز جاننے والا ہے اللہ تعالی ہی ہر چیز کا سننے والا ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے بدا لہم من باد ما یہ چلیں یہ جو ہے نا یہ اب اس کو کلی کریں گے کیونکہ آگے جو ہے نا یہ جو ہے یہ اس کے ساتھ وہ آ رہا ہے رکوب بس ختم ہونے والا ایک ہی آئے لیکن اس کو میں کلی کروں گا پھر ٹھیک ہے کے اندر کچھ آپ کو ایک بات بھی بتاؤں گا رو ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے واؤ کے اوپر جمع آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ انشاءاللہ کل ہو جائے گی ابھی وہ نکال لیجئے یہ یاد رکھیے گا ہم نے یہ رکو پورا نہیں ہوا ایک رائے رہتی ہے اس کی ٹھیک ہے نا یہ اس کے اندر سے اور پھر آگے لنن نہ ہو لس جن نہ ہو یہ بھی آ رہا ہے دیکھیں یہ جو آپ اب نکال لیجیے سر والے ساتھی ہینڈ کر لیں کس کس نے سنا دیا کس کس نے نہیں سنایا ایمان سیون ایٹ سکس بھائی کس کو سنا رہے ہیں کس کو سنا رہے ایمان سیون ایٹ سکس بھائی کل تننا کتنا ہی ہی ہے لم تھی پھر نون زمیر وہ ہے پھر آپ شامل ہیں نا اس کے اندر سف کی کلاس میں شامل ہوتے ہیں نا سف کی کلاس میں شامل ہوتے ہیں تو سنائیں نا کسی کو کس کو سنائیں گے اچھا آپ کو یاد ہے بس ٹھیک ہے پھر خیر ہے کوئی نہیں ہے ہوں اگر پہلے پڑھا ہوا کسی سے تو ٹھیک ہے وہ تو کوئی وہ نہیں ہے جنہوں نے پہلے پڑھا ہوئے اگر دانے یاد کی ہوئی ہیں ان کی وہ نہیں ہے جنہوں نے نہیں پڑا ہوا تو پھر ان کے لیے اگر پہلے پڑھ چکے ہیں تو پھر جو ہے وہ گردانے یاد ہیں اچھی طریقے سے بس ٹھیک ہے پھر اس میں کوئی فرق نہیں اچھا جی ہینڈ ریس کر لیں جی جن کو گردانے یاد ہے میں نے کل کہا تھا رہی یا ہمراہی بھائی ہمراہی بھائی, ہمرا بھائی? کہاں چلے گئے دیکھیں نا وہ شکر بھائی کیسے غیب ہوں ہیں